وكل ضلالة في النار فعوذ بالله من الشيطان الرجيم إن الله يا إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات سيجعل لهم الرحمن غدا وقال تعالى الأخلاء يومئذ بعضهم لبعض عدو إلا المتقين وقال الرسول صلى الله عليه وسلم وقال الرسول صلى الله عليه وسلم فلا ثم من كن فيه وجد بهن حلاوة الإيمان أن يكون الله ورسوله أحب إليه مما سواهما وأن يحب المرأة لا يحبه إلا لله وأن يكره أن يعود في الكفر كما يكره أن يقضف في النار وهو البخاري ومسلم رب شرح لي صدري ويسر لي أمري وحل العقدة من لساني يفقه قولي سبحانك لا علم لنا الا ما علمتنا انك انت العليم الحكيم۔ نصیحت میں نصیحت بتقوی اللہ و سمع و سب سے پہلے میں خود کو اور پھر اپ سب کو تقوی اختیار کرنے کی نصیحت اور وصیت کرتا ہوں۔ اس کے بعد اللہ تبارک و تعالی کی جانب سے بے شمار درود و سلام نازل ہو آخری نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر۔ اسلامی بھائیو عزیز اور دوستو پچھلے خود جمعہ میں دو آیتیں پیش کی گئی تھی جن آیتوں میں اللہ تبارک و تعالی نے یہ بیان فرمایا کہ اللہ تبارک و تعالی نے مومنوں کے دلوں میں ایک دوسرے کی محبت ڈال دی ہے لو ما الارض جميعا ما اللہ, اللہ تبارک و تعالی نے اپنے نبی کو مخاطب کر کے فرمایا کہ اگر آپ روئے کا سارا خزانہ خرچ کر کے مومنوں کے دلوں میں الفت ڈالنا چاہتے ان, ان کے اندر ان کے درمیان محبت پیدا کرنا چاہتے تو آپ ایسا نہیں کر سکتے تھے لیکن اللہ تبارک و تعالی نے ان کے دلوں میں الفت اور محبت ڈال دی اور سورہ ال عمران کی ایت بھی اپ لوگوں کے سامنے پیش کی گئی تھی جس میں اللہ تعالی ارشاد فرماتا ہے اذکروا نعمت الله علیکم اذ کنتم اعداء فالف بين قلوبكم فاصبحتم بنعمته اخوان کہ اللہ کی اس نعمت کو یاد کرو کہ جب تم ایک دوسرے کے دشمن تھے تو اللہ تبارک و تعالی نے تمہارے دلوں کے درمیان الفت ڈال دی تو تم ایک دوسرے کے بھائی بھائی ہو گئے لہذا ہمیں چاہیے اس اسلامی اخوت کا تقاضا یہ ہے کہ ہمیں چاہیے کہ ہم اپنے مومن بھائی سے محبت کریں اپنے بھائی اپنے مومن بھائی کی محبت ہمارے دلوں کے اندر ہو چاہے جہاں کا وہ مومن بھائی رہنے والا ہو تقوی ہماری محبت کی بنیاد ہو اسلامی اخوت ہماری محبت کی اثاث ہو کیونکہ اللہ تبارک و تعالی نے مومنوں کے دلوں میں ایک دوسرے کے لیے محبت ڈال دی ہے سورہ مریم کی ایک آیت میں اللہ تبارک و تعالی ارشاد فرماتا ہے اِنَّ الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ سَيَجْعَلُوا لَهُمُ الرحمن وُدَّا <تصفيق> کہ بے شک وہ لوگ جو ایمان لے آئے اور نیک عمل کیے اقعان قریب رحمان ان کے لیے محبت پیدا کر دے گا ان کے لیے محبت قائم کر دے گا یعنی آپس میں لوگ مومن آپس میں ایک دوسرے سے محبت کریں گے ایک دوسرے کی محبت دل میں ہوگی ایک دوسرے کو چاہیں گے ایک دوسرے کے لیے قوت اور ہمدردی دل کے اندر پیدا ہوگی اور یہ محبت میرے بھائیو عزیزوں اور دوستو اس دنیا ہی میں قائم نہیں رہے گی یہ جو اسلام کی وجہ سے اسلامی اخوت کی وجہ سے جو محبت پیدا ہوتی ہے ایک مومن دو ایک اپنے مومن بھائی سے اسلام کی وجہ سے دین کی وجہ سے ایمان کی وجہ سے جو محبت کرتے ہیں دنیا میں بھی یہ محبت قائم رہے گی دنیا کے اندر بھی یہ محبت باقی رہے گی اور آخرت میں بھی یہ محبت قائم و دائم رہے گی اللہ تبارک و تعالی نے ارشاد فرمایا کہ <العطلع dictator> قیامت کے دن جو دوست دنیا میں تھے وہ قیامت کے دن ایک دوسرے کے دشمن بن جائیں گے چاہے یہ محبت ان کی یہ دوستی اللہ مبارک نے خلک کا لفظ اخلاق خلیل کا لفظ استعمال کیا ہے جو دنیا میں بالکل جگری دوست دنیا میں چاہے وہ یہ دوستی یہ دوستی چاہے ملک کی بنیاد پر رہی ہو چاہے یہ دوستی خاندان کی بنیاد پر رہی ہو چاہے یہ دوستی مال و زر کی بنیاد پر رہی ہو چاہے یہ دوستی کام کے نویت سے رہی ہو چاہے جس انداز کی دوستی رہی ہو اللہ تبارک مطالعہ فرماتا ہے قیامت کے دن یہ لوگوں کی دوستیاں دشمنیوں میں بدل جائیں گی ایک دوسرے کے دشمن ہو جائیں گے ایک دوسرے کے وہاں پر کام نہیں آئیں گے متقین مگر جو متقی بندے ہیں اور جن کی دوستیاں اللہ کے لیے اس دنیا میں ہیں اور قائم ہیں ان کی دوستیاں آخرت میں بھی باقی رہیں گی اور آخرت میں بھی ایک دوسرے کے دوست رہیں گے ایک دوسرے کے لیے سفارش کریں گے ایک دوسرے کے لیے ہمدردی وہاں بھی رہے گی میرے بھائیو واضح اور دوستو یہ متقین آپس میں یہ مومنین آپس میں جن کی اس دنیا میں اللہ کے لیے محبت ہے جن کی اس دنیا میں اللہ کی خاطر دوستی ہے یہ دوستی قیامت میں بھی باقی رہے گی گویا کہ معلوم یہ ہوا یہ جو اسلامی اخوت کے کی وجہ سے ہم ایک دوسرے سے محبت کرتے ہیں اس کا فائدہ اس دنیا میں بھی ہوگا اور اس کا فائدہ آخرت میں بھی ہوگا اگر کوئی مومن دوست اپنے مومن دوست کے بارے میں معلوم کر لے گا کہ ہاں اس کے نام اعمال تھوڑے سے کمزور ہے یہ جہنم کا مستحق بن گیا ہے تو وہاں پر اللہ کے سامنے یہ مومن دوست اللہ کے سامنے اپنے دوست کے لیے کیا کریں گے شفاعت کریں گے سفارش کریں گے اس سے بڑھ کر کے اس دوستی کا اور فائدہ کیا ہو سکتا ہے اور یہ کون سی دوستی ہے اسلامی دوستی ہے یہ اسلامی محبت ہے میرے بھائیوں اس محبت کی حلاوت کو اس محبت کی مٹھاس کو اس محبت کی چاشنی کو ہمیں اپنے دل میں محسوس کرنی چاہیے یہ محبت پیدا کر لیں انشاءاللہ تبارک و سارے دنیا کے مسلمان ایک سارے دنیا کے مسلمان ایک کیا کہتے ہو ایک آپس میں ایک دوسرے سے محبت کرنے لگ جائیں گے ایک دوسرے کے درد اور دکھ درد میں شریک ہوں گے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا صحیح بخاری اور صحیح مسلم کی روایت ہے بڑی عمدہ حدیث ہے ذرا سا غور سے اس کو سنیے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا سلا من کن نفی وجہ حلاوت ایمان تین خوبیاں جس کسی کے اندر ہوگی وہ ایمان کی مٹھاس کو پالے گا ایمان کا مزہ مل جائے گا ارے بھائیو ایمان بہت مرغوب اور بہت عمدہ اور بہت لذیذ شہ ہے جس کو ایمان کی مٹھاس مل جائے اور جس کو واقعی مل جاتی ہے ایمان کا کی لذت مل جاتی ہے وہ ایمان کو چھوڑتا نہیں چاہے جو کچھ ہو جائے جان دے دیتا ہے جان چلی جاتی ہے اس کی لیکن ایمان کو نہیں چھوڑتا اسلام کی ابتدا اس سے لے کر کے آج تک اس کی مثالیں اس اسروے زمین پر دیکھنے کو ملتی ہیں پچھلے زمانے میں جیسے مثالیں بھی ملا کرتی تھی آج بھی کتنے ایسے واقعات ہمارے سامنے آتے ہیں ہاں کہ مسلمان کو کوئی مسلمان ہوا اور اس کے خاندان والے اس کو تکلیف دیتے ہیں پریشان کرتے ہیں مارتے ہیں پیٹتے ہیں سب کچھ کر ڈالتے ہیں اس کے ساتھ لیکن وہ ایمان کو نہیں چھوڑتا کیونکہ ایمان کی محبت اس کے دل کے اندر بیٹھ چکی ہے ایمان کا مزہ مل گیا ہے ایمان جیسا مزہ کسی چیز کے اندر نہیں میرے بھائیو بازیز اور دوستو ایمان کی لذت تو ہم پالے ہمیں چاہیے کہ ہم اس لذت کو محسوس کریں کیونکہ اس جیسی نعمت اس کائنات میں ہے ہی نہیں اس سے بڑھ کر کے کوئی نعمت نہیں میرے اور ساتھیو ایمان جیسی کوئی نعمت نہیں ہے سو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا من کن کنفی تین خوبیاں جس کے اندر ہوگی ہوں گی وہ ایمان کا مزہ پالے گا وہ خوبیاں کون سی ہے نمبر ایک اور کیجئے گا اور اگر وہ خوبیاں ہمارے اندر نہ ہو تو ہم پیدا کرنے کی کوشش کریں احبا سواہ کہ اس کے نزدیک اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ساری کائنات سے زیادہ محبوب ہو جائیں اللہ اور اس کے رسول اس کے نزدیک سب سے زیادہ محبوب ہو یہاں تک کہ اس کی جان سے بھی زیادہ محبوب ہو جس کے اندر یہ خوبی پیدا ہو جائے گی اسے ایمان کی مٹھاس مل جائے گی ایمان کی شیرینی اسے مل جائے گی ایمان کا مزہ پا جائے گا وہ دوسری خوبیبل مغل اللہ لہ غور کیجئے گا یہی محل شاہد ہے اسی لیے میں نے یہ حدیث پیش کی ہے دوسری خوبی یہ ہے کہ ایک مومن کے دل کے اندر اپنے بھائی کی محبت اللہ کے لیے پیدا ہو جائے اپنے بھائی سے مومن بھائی سے محض اس لیے محبت کرے کہ یہ اللہ والا ہے یہ ایمان والا ہے یہ دین والا ہے یہ تقوی والا ہے یہ پرہیزگار ہے یہ اہل علم ہے یہ اللہ کے اللہ کا نیک بندہ ہے اس لیے اس سے محبت کرتا ہے جس کے اندر یہ خوبی پیدا ہو جائے کہ کسی مومن بھائی سے اللہ کے لیے وہ محبت پیدا کر لے اپنے دل کے اندر تو میرے بھائی عزیزوں اور ساتھیوں ایمان کی مٹھاس مل جائے گی دو خوبیاں ہوں گی اور تیسری خوبی اس کے اندر کہ ایمان اسلام دین اس کے نزدیک اتنا محبوب اور پیارا ہو جائے کہ اسلام کو چھوڑنے کو اسلام کے چھوڑنے کو وہ ایسے ہی ناپسند کرے جیسے آگ میں ڈالے جانے کو نا کرتا ہے کوئی آگ میں ڈالے جانے کو پسند کرے گا نہیں نا پسند کرے گا تو اسلام سے نکلنا اس کے لیے اتنے دشوار ہو اتنے ہی مشکل ہو یا اتنے ہی ناپسندیدہ ہو جیسے آگ میں پھینکا جانا یعنی گویا کہ اسلام اس کے نزدیک محبوب ترین شے ہو جائے کہ اس سے زیادہ کوئی چیز محبوب نہ ہو اسلام سے نکلنے کی کوشش یا اسلام سے نکلنے کا اس کے اندر خیال تک دل میں نہ آئے کتنی چیزیں ہو گئی تین چیزیں اللہ اس کے رسول کی محبت سب سے زیادہ اس کے دل میں ہو اپنے بھائی سے محبت کرے تو اللہ کے لیے محبت کرے اور تیسری چیز کہ اسلام سے نکلنا وہ کسی حال میں پسند ہے نہ کرے اسلام کو چھوڑنا کسی حال میں پسند نہ کرے یہ تین خوبیاں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی ان اس حدیث کو صحیح بخاری اور صحیح مسلم کے اندر ان اما نے نقل کیا ہے دیکھیے اپنے بھائی سے محبت کرنے کا کیا فائدہ سنیے ایک فائدہ تو یہ کہ اسے ایمان کا مزہ مل جائے گا دوسرا فائدہ یہ ہے جس کو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمایا میرے بھائیو ہمیں اپنے دل دلوں کے اندر یہ محبت پیدا کرنی چاہیے اس کا کیا فائدہ ہے ذرا سے سنیے ابو حریر رضی اللہ انہو رائد کرتے ہیں ان ابو حریر رضی اللہ تعالی انہو قال, قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ان رجلن زار اخل لہو فی قریت ایک آدمی اپنے مومن بھائی کے लिए جو دوسری بستی میں تھا دوسرے گاؤں میں تھا اس کی زیارت کے لیے اس کی وزٹ کے لیے اس سے ملاقات کے لیے نکلتا ہے لہو علامت رجتی ہی ملک اما سبارک مطالعہ نے اس کے راستے میں ایک فرشتے کو بٹھا دیا فَلَمَّا قَالَ اَيْنَ جب وہ, آدمی، وہ مومن بندہ اس فرشتے کے پاس آتا ہے تو فرشتہ اس سے پوچھتا ہے کہ آپ کہاں جا رہے ہیں کہاں کا قبضے ہے تو جواب دیتا ہے ان نلی اخن سی تل کل کریا ارید اخن سی کہ میں اپنے بستی میں میرا ایک بھائی ہے مسلمان مومن بھائی ہے میں اس سے ملاقات کرنے کے لیے جاتا, جا رہا ہوں فرشتے نے کہا کہ من کیا اس کا کوئی احسان تمہارے اوپر ہے جس کو تم ادا کرنے کے لیے جا رہے कहा نہیں مگر یہ کہ میں اس کو یا اس سے محبت کرتا ہوں اللہ کے لیے اسی لیے میں اس سے ملاقات کرنے کے لیے جا رہا ہوں فرشتے نے کہا کہ انی رسول اللہ لیک میں اللہ کی طرف سے بھیجا ہوا اس کا فرشتہ ہوں بے انہ قد احب کا بے انہ یحب کا کما احب تحفی روح مسلم مجھے یہ خوشخبری دے کر کے اللہ تبارک و تعالی نے تیرے پاس بھیجا ہے کہ میں تجھے یہ بشارت سنا دوں کو کہ اللہ تبارک و تعالی تجھ سے محبت کرتا ہے محض اس وجہ سے کہ تو فلاح بندے سے اللہ کے لیے محبت کرتا ہے سبحان اللہ مجھے اللہ تبارک و تعالی نے تجھے بشارت دینے کے لیے بھیجا ہے کہ میں تجھے خوشخبری سنا دوں کہ اللہ تبارک و تعالی سے محبت کرتا ہے محض اس لیے کہ تو اللہ کے بننے سے اللہ کے لیے محبت کرتا ہے اللہ اکبر صحیح مسلم کی روایت ہے میرے بھائیو اور عزیز اور دوستو ہم اپنے بھائی سے محبت کریں گے مومن بھائی سے متقی سے پرہیزگار سے محبت کریں گے اللہ کے لیے کوئی دنیاوی مقصد نہیں ہوگا مال و دولت حسر و جوال حسب و نصب اور طاقت و قوت اور دنیا کی دوسری چیزیں وزارتیں اور امارتیں نہیں ہوں گی بلکہ اللہ کے لیے اگر کوئی بھائی اپنے مومن بھائی سے محبت کرتا ہے تو اسے رب کائنات کی محبت حاصل ہو جائے گی مومنوں کے رب کی محبت حاصل ہو جائے گی میرے بھائیوں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم معاذ ابن جبل رضی اللہ تعالیٰ انہوں سے کہتے ہیں پیارے رسول ہمارے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم معاد رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کہتے ہیں یا انی بلّی احب انی احب اے معد اللہ کی قسم کھا کے کہ میں کہتا ہوں کہ میں تم سے محبت کرتا ہوں ہاں؟ ہمارے اندر بھی یہ جذبہ ہونا چاہیے ہاں؟ کہ ہم اپنے کسی بھائی سے جا کر کے کہیں جس کو اللہ کے لیے چاہتے ہو جس سے محبت ہو اللہ کے لیے اس سے جا کر کے کہیں کہ میں آپ سے اللہ کے لیے محبت کرتا ہوں میں آپ سے اللہ کے لیے محبت کرتا ہوں اور اگر کوئی کسی بھائی سے کہے کہ میں آپ سے اللہ کے لیے محبت کرتا ہوں تو اس کو بھی دعا دینا چاہیے کہ احب کلب سنیلا کہ وہ ذات تجھ سے محبت کرنے لگ جائے جس ذات کی وجہ سے تو مجھ سے محبت کرتا ہے یعنی اللہ کی محبت بھی تجھے حاصل ہو جائے تو میرے بھائی اور دوستو اللہ سے مومن بندے سے محبت کرنے کا فائدہ یہ ہے فائدا یہ ہے کہ اللہ کی محبت حاصل ہو جائے گی ایمان کی چاشنی مل جائے گی اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک حدیث میں اور ارشاد فرمایا ایک حدیث میں اور ارشاد فرمایا اس محبت کا فائدہ بیان فرمایا ان ابن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ قال جاء رجل الى النبي صلی اللہ علیہ وسلم فقال یا رسول اللہ ما تقول في رجل في رجل احب قوما ولم يلحقهم فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم المرء مع من احب صحيح مسلم کی روایت ہے حضرت عبد الله ابن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ بیان فرماتے ہیں کہ ایک شخص اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوا اور عرض کیا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم آپ کا کیا خیال ہے اس aadmi کے بارے میں جو ایسے لوگوں سے محبت کرتا ہو ایسے نیک لوگوں سے ایسے متقی اور پرہیزگار لوگوں سے محبت کرتا ہو جو ان کے مقام اور مرتبہ تک نہیں پہنچ پا رہا ہے یعنی نیک لوگوں سے محبت کرتا ہے لیکن ان کے درجے کو نہیں پہنچ سکتا ہے हा? نیچے درجے لیکن محبت کرتا ہے کس سے امبیا سے صالحین سے شہدا سے سے, سے, پرہیزدار محبت کرتا ہے محبت کرتا ہے جن کے مقام تک وہ نہیں پہنچ سکتا اس کے بارے میں کیا خیال ہے کن لوگوں کے ساتھ ہوگا وہ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اسے خوشخبری سنائی اور فرمایا المربا کہ آدمی قیامت کے دن اسی کے ساتھ ہوگا یا ان لوگوں کے ساتھ ہوگا جن سے وہ محبت کرے گا میرے بھائیوں عزیزوں اور ساتھیوں ہمیں چاہیے کہ ہم نیک لوگوں سے محبت کریں امبیا اکرام کی اللہ کے رسولوں کی اللہ کے نیک بندوں کی پر پرہزگاروں کی شہدا اور صالحین کی صحابہ اور صابعین کی محدثین اور ائمہ کی محبت سے ہمارے دلوں کو آباد ہونا چاہیے نیک لوگوں سے اولیاء اللہ سے اللہ کے نیک بندوں سے بزرگوں سے اہل علم سے علم والوں سے ہمارے دلوں کے اندر محبت ہونی چاہیے اللہ تبارک و تعالی ہمارا حشر انہی لوگوں کے ساتھ کر دے گا ہاں؟ یہ محبت کا فائدہ ہے یہ محبت کا فائدہ ہے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو خوشخبری سنائی ایک صحابی اور آئے انہوں نے کہا کہ بتسہ آیا رسول اللہ اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم قیامت کب قائم ہوگی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے انہوں نے کہا کہ اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم بہت زیادہ اعمال تو نہیں ہے میرے پاس لیکن اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا پوچھا ماذا قیامت کے بارے میں تو پوچھ رہے ہو قیامت کی تیاری تم نے کیا کی ہے کیوں قیامت پوچھ رہے ہو قیامت کوئی معمولی چیز نہیں وہاں پر حساب و کتاب ہوگا نیکیاں تو جائیں گی امال پیش کیے جائیں گے کیا تیاری کی تم نے قیامت کے بارے میں پوچھ رہے ہو انہوں نے جواب دیا کہ حب اللہ ورسول ہو. اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم بہت زیادہ نے کیا تو نہیں ہے میرے پاس بہت بڑا متقی پرہیزگار تو نہیں ہوں لیکن یہ ہے کہ میرے دل میں اللہ اور اس کے رسول کی محبت ضرور ہے میرے دل میں اللہ اور اس کے رسول کی محبت ہے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے خوشخبری سنائی المرء المرامن احبا آدمی اس کے ساتھ ہوگا جس سے وہ محبت کرے گا ہمارے دلوں کو نیک لوگوں کی محبتوں سے آباد ہونا چاہیے نیک لوگوں کی محبتیں دل میں ہونی چاہیے دل سے ان, ان،, ان،, ان کو چاہیں ہاں؟ معاف کیجیے گا ہمارا معاشرہ ہماری سوسائٹی ہماری م... معاشرے اور ہماری سوسائٹی نے اہل علم کو وہ مقام نہیں دیا جو ان کو دینا چاہیے ہمارے معاشرے اور سوسائٹی میں اہل علم کا امام صاحب کا مسجد کے امام کا مؤذم صاحب کا اذان دینے والے کا اور اسی طرح سے بچوں کو پڑھانے والے کا معلمین کا علماء اکرام کا وہ مقام ہمارے دلوں میں نہیں ہے جو مقام ہمارے دلوں میں ان کا ہونا چاہیے ہم ایک ہم ایک لیڈر سے بڑی محبت کرتے ہیں مالدار سے غنی سے دھنی سے بڑی محبت کرتے ہیں کسی پہنچی ہوئی ہستی سے بڑی محبت کرتے ہیں علماء کا بکار اور علماء کا ادب و احترام علماء کے क, کی محبت ہمارے دلوں میں بڑی تھوڑی سی ہوتی ہے ہم تو سمجھتے ہیں یہ گرے پڑے لوگ ہیں مسکین ہیں بیچارے ہاں ہمارے رحم و کرم پر جینے والے ہیں میرے بھائیو عزیزوں اور جس قوم کا یہ حال ہو کہ اپنے علماء کے بارے میں اہل علم کے بارے میں ان کے اچھے جذبات اور نیک جذبات نہ ہو اہل علم کی محبتیں ان کے دلوں میں نہ ہو اہل علم کے نور سے ان کے دل آباد نہ ہو ان کی محبتوں محبتیں نہ ہو میرے بھائی اس قوم کا اللہ بھلا کرے اس قوم کا کیا حال ہوگا میرے بھائی اللہ تعالی ہم سب کو توفیق عطا فرمائے ہم سب کو صحیح سمجھ عطا فرمائے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک آخری حدیث پیش کر کے اپنی بات کو ختم کرتا ہوں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں وہ نسخہ بتایا ہے محبت پیدا کرنے کا کہ کیا وہ نسخہ ہے جس کو ہم اپنا کر کے ایک دوسرے سے محبت کر سکتے ہیں بڑی اہم حدیث ہے بڑی اہم حدیث ہے صحیح صحیح مسلم کی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ نے تم جنت میں داخل نہیں ہوگے یہاں تک کہ تم ایمان لے بغیر ایمان کے کوئی جنت میں داخل نہیں ہو سکتا ہستا تھا ابو اور تم کامل مومن نہیں ہو سکتے یہاں تک کہ تم آپس میں ایک دوسرے سے محبت کرنے لگو کیا چیز ہے محبت کتنی اہمیت کہ ہم مومن کامل نہیں بن سکتے یہاں تک کہ ہاں ایک دوسرے سے محبت کرنے لگ جائیں۔ ایک دوسری حدیث وہ <reffer> <تصال> <bring bring> <bring> <bring> <bring> شخص مومن نہیں ہو سکتا یہاں <bring> <bring> <bring> تک کہ وہ اپنے بھائی کے لیے وہی پسند کرے جو اپنے لیے پسند کرتا ہے اس حدیث میں کیا ہے کہ تم جنت میں داخل نہیں ہو سکتے یہاں تک کہ ایمان لے اور تم کامل مومن نہیں بن سکتے تحابو اولا ادلکم کیا میں تمہیں ایسی بات نہ بتا دوں ایسا عمل نہ بتا دوں لو تحاببتم اولا ادلکم علی لو تہاب تحاببتم کیا میں تمہیں ایسی چیز نہ بتا دوں ایسا عمل نہ بتا دوں کہ اگر تم اس کو کرنے لگ جاؤ تو تم ایک دوسرے سے محبت کرنے لگو گے افش السلام بینکم آپس میں سلام کو رواج دو سلام کرو ہاں جسے پہچانتے ہو اسے بھی سلام کرو جسے نہیں پہچانتے ہو جانتے ہو کہ یہ مسلمان ہے اس سے بھی سلام کرو آپس میں سلام کو رواج دو دیکھو تمہارے دلوں میں محبت پیدا ہو جائے گی یہاں تو ہم لوگ جو ہے ہم لوگوں کی عادت کیا ہے جن کو جانتے پہچانتے ہیں ہاں انہی سے سلام کرتے ہیں اور باقی لوگوں کے پاس سے گزر جاتے ہیں سلام کلام کچھ نہیں ہوتا ہے کیونکہ وہ ہمارے پہچان کا نہیں تو ہم اس سے سلام کیوں کریں میرے بھائی ہو ساری خوبیاں ہاں ہم اپنے اندر پیدا کریں اور قیامت کے دن اللہ تبارک و تعالی ان دو بندوں کو مومن بندوں کو اپنے عرصے کے سائے میں جگہ دے گا جس دن کوئی سایہ نہیں ہوگا دو بندوں کو بھی ان دو مومن بندوں کو بھی اللہ تبارک و تعالی قیامت کے دن عرش کے سائے میں جگہ دے گا جو ایک دوسرے سے اللہ کے لیے محبت کرتے ہوں گے دنیا میں میرے بھائیوں اللہ اللہ تبارک و تعالی سے دعا کرتے ہیں کہ اے بارا ہمارے دلوں میں اسلامی محبت پیدا کر دے اسلامی اخوت پیدا کر دے ہم ایک دوسرے سے محبت کرنے لگ جائیں ایک دوسرے کی الفت ہمارے دلوں میں ڈال دے اللہ ہمارے دلوں سے مومن بھائیوں کے تعلق سے ہر طرح کا بغض حسد کینا نفرت عداوت دشمنی سب نکال دے اور اس کی جگہ الفت محبت ہمدردی بھائی چارگی اخوت اور اور محبت اور چاہت پیدا کر دے بارا